باللہ من بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قريه كانت والمتم وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باثنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وردعوا الى ما اطرفتم فيه وما ساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا فما زالت دعواهم جعلناهم صدق اللہ وقم قسمنا من کانت وال بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا کانت والم اس لیے کہ وہ ظالمہ تھی یعنی مشرق اور کافر تھی وہ انش نا بادہ اور پھر ہم نے ان ہلاک شدہ بستیوں کے بعد دوسرے لوگوں کو وہاں آباد کر دیا فلم صنا اضا منہا یعول جب ان گنہگار بستیوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ کو ماسوس کیا تو اس وقت پھر انہوں نے ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیں یعنی چیخو پکار شروع کر دی جب عذاب شروع ہو گیا میں لا اترے اللہ کی طرف سے حکم ہوا اب ایڑیاں نہ رگڑو ان ان و دولت کی طرف جاؤ جن میں تم تکبر میں مبتلا تھے اور اپنے گھروں میں جاؤ لا الم تو اب تو یقیناً تم سے سوال و جواب ہوگا خالو یا انا کنہ والی کہنے لگے اطراب کرتے ہوئے کہ ہی افسوس ہم تو ظالم تھے فَمَا ظَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِیدًا خَامِدِينَ مسلسل ان کی یہ پکار رہے گی کہ ہی ہم ظالم تھے ہی ہم ظالم تھے, تھے, تھے یہاں تک کہ عذاب آئے گا جعلنا ہم پھر ہم ان کو بنا دیں گے حسیدًا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح خامدین جلے ہوئے ذرات کی طرح راق بنا دیں گے وما خلقنا السماء والأرض وما لعبين اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ اور چیزیں ہیں یہ کھیل تماشے کے لیے ہم نے نہیں پیدا کیا کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسان ہوتے ہیں اول العظم انسان ہوتے ہیں ان کی رشتہ داری ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں وغیرہ اور جو پیغمبروں کی بات مانتے ہیں ان کو ہم نجات دیتے ہیں جو اس کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں آج بھی ان قوموں کا ذکر ہے کہ جن کو ان کے کفر و شرک اور ضد و انعد سرکشی کی وجہ سے اللہ ہلاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں اور مسلسل وہ دعوت اللہ دیتے رہتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن لوگ پیغمبروں کی دعوت کو مذاق سمجھتے ہیں اپنے جو وہ لاہب میں اور علل طلّع میں وہ مصروف ہوتے ہیں وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ کہ وزر الحم مثلا رجولئ جالنا لہد حما جنتعین من آناب وخفنا ہما بنخل و جالنا بے ذرا وہ باغوں کا ذکر बारे کیا ایک ساتھی غریب تھا دوسرا اس کا امیر تھا تو اس کو سمجھاتا تھا وہ غریب نیک آدمی تھا امیر کو سمجھاتا تھا امیر کہتا تھا بس بس زیادہ نہ سمجھاؤن تم جب اللہ اللہ کہتے ہو آخرت کہتے ہو اللہ کہتے ہو بل فرض اگر آخرت بھی ہوئی حساب و کتاب بھی ہوا کو جنت دولت بھی ہوئی تو میں تم سے پھر ادھر بھی بہتر ہوں گا یہ انسان کو مال و دولت اتنا غرور میں مبتلا کر دیتی ہے تو پیغمبر مسلسل سمجھاتے رہتے ہیں لیکن پیغمبروں کی بات تو کو لوگ وزن نہیں لیتے وہ قسمت والی روحیں ہوتی ہیں جو قبول کرتی ہیں اب بھی یہی حال ہے آپ دیکھ لو یعنی میں کافروں کی بات نہیں کرتا پیغمبروں کے مقابلے میں تو کافر ہوتے ہیں کافروں کی بات نہیں آپ اب بھی مسلمانوں کو جا کے سمجھا دیں بات میں جھوٹ نہ بولا کرو رشوت نہ لیے کرو نماز کے پابند ہو جاؤ کیا کرتے ہو مسلمان مسلمان جس نے کلمہ پڑھائے وہ اسلام کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے عمل تو دور کی بات ہے اس طریقے سے ختم اللہ ولا کلو بہن لیکن وہ چونکہ آپ اسلامی جھنڈا لگ چکے ہیں تو وہ اتارنا ذرا مشکل ہے حالات سارے اس طرح کی ہیں تو پیغمبر آتے ہیں ان کے نائبین آتے ہیں جانشین آتے ہیں آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور کوئی تلاوت کرے نہ کرے سور یاسین تو پڑھتے ہیں ان دو پیغمبروں کو قتل کیا ان کا نام قرآن مجید نے جو وزرحم مسر کرسلون میں مبصرین نے نام لکھا ایک پیغمبر کا نام صادق تھا دوسرے کا مزدوق تھا اور یہ تیسرا حبیب نجار تھا دور سے کونے میں لوگوں نے پہلے اس کو سیڈ میں پھینک دیا تھا کہ یہ ہر روز تبلیغ یہ اس طرح کرتا اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا وہ جا عرب لوگ مینکس مدین وہ کو قتل کرنے والے لوگ اور یہ دور سے اس سے رہا نہیں گیا وہ دوڑتا ہوا آیا قرآن کہتا ہے وہ جا امین اکثر مدینت رجلو شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس کو تھوڑا کرو ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا وہ کہنے لگا پیغمبروں کو قتل نہ کرو پیغمبروں کو قتل سچی بات بتا رہے ہیں اتبی عم اللہ کو مجرا تم سے کو پیسہ مانگتے ہیں بھائی لوگ تو ذرا سا منتر جھوٹ موٹ دکھاتے ہیں تو پھر آخر کہتے کر دو پیسے وہ جو ناچ کراتا ہے بندر کی تو آخر میں اس کے سر پر وہ بھی رکھ دیتا ہے ڈالر صاحب دے واپس یعنی جو بھی کچھ اندر منتر کرتا ہے وہ پیسے لیتا ہے اور اللہ کی ولل اعظم مخلوب پیغمبر مقدس ہستیاں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں اخرت کی بات بتاتے ہیں لای اس لكم الیذرا وهم لیکن لوگوں نے اس کو بھی قتل کر دیا وہ جو پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا آیا تھا جس کو امانی الا عبد الذی فطرنی ولی ترجعون تو پیغمبراتے ہیں اللہ سمجھاتے ہیں لیکن جب لوگ پھر بھی ہڈرم ہو کے رہتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے اور یہ عذاب ضروری نہیں ہے دوستو کہ اب اوپر سے تو پھر زلزلے آئیں پھر پتھر برسیں یہ عذاب عذابی کی شکل ہے نا ہمارے اوپر بھی عذاب ہی کی شکل ہے نا دوستو اسلام کے ملک پہ نام حاصل کیا ہزاروں جانے قربان کی ہیں کیا مقصد ہے کیا, کیا فائدہ کہ وزا میں تم نسارا ہو تمدن میں ہنور یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہور شرم اس مسلمان کو اپنے پیغمبر کا لباس ابھی نہیں سمجھایا آیا وجہ کتا نہیں سمجھ آئی کاروبار نہیں سمجھایا گھر میں اٹھنا بیٹھنا نہیں سمجھایا یہ کیا مسلمان ہے اس میں کا کیا مطلب ہے اسلام نظام حیات کا نام ہے جس میں آخرت بھی ہے دنیا بھی ہے تو پھر مسلمان بھی اسلام سے دور ہے پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر عذاب کبھی ایسے بادشاہوں کی شکل میں آ جاتے ہیں کبھی دوسری شکل میں آ جاتے ہیں کبھی غربت کی صورت میں, میں آ جاتے ہیں کبھی کس کس میں اور ایسے آنکھیں بند کر کے اسلامی لوگ فیصلے کرتے ہیں کسی کو الال کر دیتے ہیں کبھی کس چیز کو کیا کر دیتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں اور بندہ سمجھتا نہیں ہے فرمایا پھر ہمارا عذاب اتا ہے جب آج. لوگ بات نہیں مانتے پھر ہمارا عذاب ہو جاتا ہے فرمایا قسم قسم ہم نے کتنی ہی بستیوں کو بلد بلد پیس डाला قسم کہتے ہیں چکی کے ذریعے سے دانوں کو پیس کے آٹا بنانا ہم اس طرح پیس دیتے ہیں پھر جب ناراض ہوتے ہیں وقانت ظالمه اس لیے کہ وہ ظالم ہوتی ہیں ظالم کے لفظ میں چھوٹا سا ظلم سے لے کر اوپر ظلم یعنی کفر و شرک تک سب اس میں داخل ہے جو بھی اصل مقام سے ہٹ کر کام کیا جائے وہ ظلم میں داخل ہے محل ظلم کہ جس چیز کا جو درجہ ہے اس درجے سے اس کو ہٹا کے اس سے دوسرے کام لو یہ ظلم ہے میں تو اس دن اپنے ساتھیوں کو اپنی خاص نجس نشست میں بتا رہا تھا کہ یہ حقوق حقوق حقوق کا ڈنڈورا لگایا ہوا ہے تو انسانوں کے حقوق آج بنا رہے ہو تو کل جانوروں کے بھی بناؤ تو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے تو گدی کیوں نہیں دودھ دیتی ہم دل لائیں گے یہ بے انسافی ہے کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے اور گدی کیوں نہیں دودھ دیتی بھائی خدا کی مخلوق ہے خدا نے ایک کو وزا قطع کے لحاظ سے بہادر بنایا مجاہد بنایا بادشاہ کی صلاحیت اس میں رکھی اور خدا اس پہ مضبوط ہے اور دوسری مخلوق کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ گھر کی سجا دی تم برابر حقوق لاؤ خدا سے مقابلہ کرو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے پھر سب کو صورتیں ہوتی ہیں تمام چیزیں الگ الگ ہیں اب ایک بندہ سمجھے جی کہ بیل کو کیوں نہیں دودھ دیتا بیل کیوں نہیں دودھ اللہ نے بھی کیا وہ خدا کے بندے تم آخرت میں جا کے خدا سے نہ بولو گائے دودھ دیتی تھی بیل کیوں نہیں دودھ دیتا تھا اور بیل جو ہے اتنے کام کرتے تھا گائے کیوں نہیں کرتی تھی ہم برابر حقوق لاتے ہیں انسانوں کے ساتھ بات ہے ان کے دماغوں کے اندر وہی غلامی ہے جو غلامی آج سے سو سال پہلے تھی اور اسی غلامی کے پیچھے یہ چلتے ہیں بس ظاہری طور پر ایک اسلامی خطہ حاصل کیا گیا اور اس کے نام لے کے ہم مسلمان اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کی مختلف سیٹیں یہ ناراض کی, کی لیکن جو بندہ قرآن حدیث سے دور ہو اور انام اللہ سے دور ہو دور ہو تو اللہ کی ناراض سمجے گا کیسے وہ تو اس اسلام میں قریب آئے گا اسے سمجھ گی حق کیا ہے باطل کیا ہے اور او میں او حق باطل خانت باطل خانت کر رہا ہوں باطل کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں سنت کر رہا ہوں رسم رواج کر رہا ہوں یا سنت پہ کر رہا ہوں جب رسم رواج اور سمجھ میں آئے گی تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ سود حرام ہے قرآن کہتے ہیں ہر دن ہی سود کا رحم کرتے ہو تو اللہ اور اصول کے, کے ساتھ علامے دل کے لیے تیار ہو جاؤ اس سے بڑی وہی کیا ہوتی ہے اس سے بڑی وہی کیا ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو ذرا سی گالی دیتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی کیوں کی ہے وہ جی لڑائی اس لیے کی ہے کہ اس نے گالی دی ہے وہ کیا تمہاری سامنے فرق آ گیا حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے پھر اس کے درمیان میں اللہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کو وہ جواب دیتے رہتے ہیں تم غلط ہو وہ نہیں غلط جس کو تم گالیاں دے رہے ہو وہ نہیں غلط تم غلط ہو بھائی اللہ کا کتنا اعلان کر رہے وعیب کے ساتھ تم اگر سو بھی لوگ کرو گے تو میرے ساتھ میرے پیگبر کے ساتھ کے لیے تیار ہو جائے یہ کوئی بات نہیں یہ ناراضگی کی بات نہیں اس کے اوپر مسلم تو حیرت نہیں آتی میں کیوں سید بین کروں اللہ کا اعلان جنگ کیوں لوں تھوڑا سا بھوک بھی اور چند دن ہوتے ہیں چند دن ہوتے ہیں آج دوستوں راحتوں کے دن دوستوں زیادہ ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آئی مشکلیں چاند دن گھروں میں چولے نہیں جلے وہ بھی پر سکون ماحول ہوتا ہے جس دن چولہ دم جلے جب سنت پہ عمل کرتے ہوئے انسان پہ غربت آتی ہے وہ غربت نہیں وہ ہے وہ وہ نہیں اللہ کے تھے انسان سکندری کے مقام میں ہوتا ہے لیکن چاندی دن تھے وہ چاندی دن تھے غربت پہ پھر تو وہرضی اللہ تعالیٰ بحرین کے گورنر بن گئے معاذ ابن جبل جمن کے گورنر بن گئے فلاں فلاں ہو گیا صحابہ پریشان ہو جاتے تھے تو یہ ساری دنیا کی نومتے کہ اللہ نے ہمیں یہاں تو نہیں دے دی ہم تو آخر کے لحاظ سے یہ محنتیں کرتے ہیں دوستو اسلام پر عمل کرنے کے لیے یہ جہ ضروری ہے کچھ مشقت ضروری ہے کوئی نفس کے اوپر آرے چلانا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر فتح کے دروازے کھولتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا جب ہم چل پڑے مسجد کی طرف تو ابھی تک اللہ کی مدد آئی کیوں نہیں ہے کیا ہے تم نے اللہ ہمارے راستے میں آؤ جو مسلسل کرو پھر دیکھو ہم تمہارے لیے راستے فتح کے کیسے کھولتے ہیں اللہ سمجھنا ٹھیک ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال>